السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ رحمان آج جس موضوع پر شیخ محترم نے خطبہ ارشاد فرمایا ایک حدیث کی شرح ہے اس حدیث میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ باتوں کے وصیت فرمائی قبل اس کے کہ میں ترجمانی کا فریضہ انجام دوں آتماں بھائیوں سے میری گزارش ہے کہ آپ لوگ کچھ منٹ بھوک جائیں ترجمے کے بعد آپ لوگ سنت پڑھ لیں کیونکہ اگر سنت کے بعد ترجمہ کیا جائے تو اکثر لوگ نکل جاتے ہیں اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ پہلے ترجمہ سن لیں چند منٹوں کی بات ہے اس کے بعد پھر آپ لوگ سنت وغیرہ پڑھنا شروع کر دیں شیخ محترم نے اللہ حکامن کے حمد و ثناء کے بعد فرمایا کہ بندو اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے اور اسلام کی بنیادوں کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اللہ ہربامن کرشاد علامۃ اللہ وقل القلم سدیدہ ایمان وارو اللہ تعالی سے ڈرو اور اچھی بات کہ حلقم اما حکم و تمہارے امال کی صلاح فرما دے گا وہ یخی القم دونوں بکم تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا رسول الفقن الدیمہ جو اللہ اور اس کے رسول کے تعداد کرتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے بڑی کامیابی اسے مل جاتی ہے اس کے بعد فرمایا کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ما يا من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن فقال أبو هريرة رضي الله عنه فقلت انا يا رسول الله فاخذ بيدي فعد خمسا وقال اتق المحارب تكون أعبد الناس وارغض بما قسم الله لك تكون أغنى الناس واحسن إلى جارك تكون مؤمنا واحب للناس ما تحب لنفسك تكون مسلما ولا تكثر الضحك فعین کثرت و دحکتمعت القلوب اخرج و تر میں دی البانی یہ حدیث ہے جس کی شرح آج انہوں نے آپ لوگوں کے سامنے فرمائی اور انہوں نے کہا کہ اس عظیم وصیت کے اندر ہمارے لیے بہت ساری نصیحتیں ہیں اور اس کے اندر بہت ساری ہمارے لیے وقفات ہے سب سے پہلا وقفہ انہوں نے بیان کیا کہ ہمارے نبی نے وصیتوں کو پیش کرنے سے پہلے سوال کیا تاکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کا شوق بڑھے اور ایک مشفق اور جو مہربان معلم اور مربی ہوتا ہے اس کو اسی اسلوب کو اپنانا چاہیے ہمارے نبی نے ابو رضی اللہ انہوں کے ہاتھ کو پکڑا اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ بڑے پیار اور محبت کے ساتھ پیش آتے تھے اور اس طریقے سے لوگوں کو ہاتھ پکڑنے سے اس بات کی تاثیر انسان کے اندر زیادہ ہوتی ہے اسی طریقے سے ہمارے نبی نے فرمایا کہ ان باتوں کو مجھ سے وہ سیکھے جو ان پر عمل کرنا چاہے کیونکہ علم کے بعد انسان کو عمل کرنا پڑتا ہے علم کے بعد عمل کا مرحلہ آتا ہے پہلے انسان علم حاصل کرتا ہے اس کے بعد انسان اس کے اوپر عمل کرتا ہے تو اسی لیے ہمانوی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ کون باتوں کو مجھ سے لے گا اور ان باتوں کے اوپر عمل کرے گا ابو حراضی اللہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم میں ان باتوں پر عمل کروں گا اور اس میں خیر کی طرف رغبت کرنا ہے جو ہر مسلمان کا ہر مسلمان کے اندر یہ حسلت ہونی چاہیے کہ خیر کے کاموں کو چڑھ کر کے حصہ لے انہوں نے ایک بہت ہی بہترین نمونہ ابو صدیق رضی اللہ کا ہمارے سامنے پیش کیا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ لوگوں سے کہا کہ آج تم میں سے کون ایسا جو روزے کی حالت میں گزارا ہو حضرت ابوبکر رضی اللہ نے کہا کہ میں اس کے بعد بھی نے پوچھا آج کس نے تم میں سے کسی جنازے کے اندر شرکت کی ہے ابو, اب, ابو بکر صدیق نے فرمایا میں نے پھر ہمارے نبی نے پوچھا آج کے دن تم میں سے کس نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہے تو ابو, ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے پھر اب آپ نے پوچھا کہ آج تم میں سے کس نے کسی مریض کی عادت اور بیمار پرسی کی ہے تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ میں نے تمہار نبی نے فرمایا یہ چیزیں جن کے اندر جمع ہو جائیں وہ جنت کے اندر داخل ہو جاتا ہے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اس لیے نیک کے کاموں میں ہر مسلمان کو بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے اللہ قصور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ چیزوں کی وصیت فرمائی سب سے پہلی وصیت یہ تھی تقیل مہارت تکن الناس اللہ نے جو چیزیں حرام کر دی ہیں ان چیزوں کو چھوڑ دو ان سے بچ جاؤ ان سے دوری اختیار کرو تم اللہ رب العامین کے بہت ہی بڑے عباد گزار بندے بن جاؤ گے اللہ قصور صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوا کو معیار بنایا تقوا کو گناہوں کو چھوڑ دینے کو عبودیت کا معیار بنایا اللہ حرب الام سمایاب الْفَوَاحِشَ مَا اور عام الحبطن کہ آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب نے تمام خواہشات کو تمام بری باتوں کو اللہ رب العالمین نے منع کر دیا ہے چاہے وہ ظاہر ہو یا پوشیدہ اور اس طریقے سے گناہوں کو اور نہ کسی پر جاتی کرنے کو اور یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شعر کرو اور یہ کہ تم اللہ ہر برہین کے اوپر ایسی بات کہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے اللہ نے تمام چیزوں کو تمہارے اوپر حرام کر دیا ہے اماد القیم رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان اس آیت کریمہ میں اللہ العالمین نے تمام حرام چیزوں کو جمع کر دیا ہے تو یہ سب سے جو پہلی وصیت ہمارے نبی نے فرمائی تقبہ کی کیونکہ یہ کی تقوا اللہ تعالیٰ کی وصیت ہے تمام لوگوں کے لیے اور اللہ کے تمام رسولوں کی وصیت ہے اپنی اپنی ابتوں کے لیے یہ ایمان کا جوہر ہے یہ بہترین توشہ ہے جس کے ذریعے سے انسان قیامت کے دن کامیابی حاصل کرے گا اور جو اہل تقویٰ ہیں وہ اللہ کے اولیاء ہوتے اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں اور متقی انسان ہمیشہ اللہ کی رضامندی کے لیے کام کرتا ہے دوسری وصیت جو فرمائے ہمانبی نے ورد ابیما رسم اللہ علق تکن ابن عناص اللہ نے جو تمہاری قسمت میں لکھ دیا ہے اس سے راضی رہو تم لوگوں میں سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ گے بے نیاد ہو جاؤ گے مومن کردہ مندی اللہ حربرا تمام معاملات کے اندر ہونی چاہیے اللہ کے سلکدی سے لئی سلغنا انکس الارض مالداری مال کی کثرت اور جائیداد کی کثرت کا نام نہیں ہے ولا کن الغنا نفس اصل مالداری دل کی مالداری ہوتی ہے کتنے مالدار ہیں لیکن ان کا دل مالدار نہیں ہوتا فقیر ہوتے ہیں کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس مال کی کمی ہوتی ہے لیکن ان کا دل بہت مالدار ہوتا ہے خیر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے ہیں چاہے کم ہی کونا دے تو اصل مالداری دل کی مالداری ہوتی ہے اور اصل مالداری جائیداد کی کثرت کا نام نہیں ہے اس طریقے سے ماروی نے فرمایا دنیا کے معاملات میں جو تم سے نیچے ہیں ان کو دیکھو ولا تند منوفا حکم اور دنیا کے معاملات میں تو تم سے اوپر ہیں ان کو مت دیکھو فیم ازدر تز احمت اللہ علیہ تم ایسا کرو گے تو اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو حکیم نہیں جانوگے گے بلکہ نعمتوں کی قدر کرو گے اور اللہ العالمین کا شکر ادا کرو گے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ کھلے سینے والے تھے شرح صدر والے تھے اور اس طریقے سے جب بھی آپ کو کوئی تنگی یا مصیبت پہنچتی تھی آپ اس کے اوپر صبر کرتے تھے نعمتیں ملتی تھیں اللہ کا شکر ادا کرتے تھے اور مومن کا معاملہ یہی ہونا چاہیے کہ اگر اسے کوئی تکلیف پہنچے تو وہ صبر کرے اور اگر اسے کوئی نعمت ملتی ہے تو اللہ تب الرب العالمین کا شکر ادا کرے اور ہر ایک کے اندر انسان مومن کے لیے خیر ہوتا ہے اور یہ معاملہ صرف مومن کے لیے ہوتا ہے تیسری وسیعت ہماربین نے فرمائی وہ حصری علاج ریکا پڑوسیوں کا ہم ادا کرو پڑوسیوں کے ساتھ اس سلوک سے پیش آؤ سچے اور پکے مومن بن جاؤ گے کیونکہ مومن کب ثابت ہوتا ہے مومن, مومن کا ایمان جب اپنے پڑوسیوں کے ساتھ احسان کرتا ہے پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھتا ہے اور محسن وہ نہیں ہوتا جو برابر شرابر کرے محسن وہ ہوتا جو شروعات کرتا ہے اور لوگوں کے اوپر احسان کرتا ہے ہمارے بھی نے فرمایا کسی بھی امین ریسلاۃ والسلام بار بار ہمیں پڑوسی کے ساتھ اس نے سلوک کی وصیت کرتے رہے یہاں تک کہ میں نے گمان کر لیا کہ پڑوسی کو وارث بنا دیا جائے گا اور جو پڑوسیوں کے ساتھ احسان کرنے والا ہے وہ پڑوسیوں کے حقوق کو پہلے جانتا ہے اپ رب کی اعت کرتا ہے نبی کے اطاعت کرتا ہے اور انہوں نے بیان کیا کہ اللہ کے اللہ حرکین نے ایک عورت کو جہنم میں داخل کر دیا وہ نمازوں کی پابندی کرتی تھی صدقات کرتی تھی خیرات کرتی تھی نوافر بھی پڑتی تھی لیکن اپنے پڑوسیوں کو ایزا اور تکلیف پہنچاتی تھی اور ایک عورت کو اللہ اربلا عالبین نے جنت کے داخل کر دیا وہ نمازوں کی پابند تھی فرد نمازوں کی لیکن نوافل اس کے یہاں نہیں تھے صدقات و خیرات زیادہ نہیں تھے لیکن اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتی تھی تو اللہ ابوالعدین نے اسے جنت کے داخل کر دیا اللہ کے سلو سے حدیث ہے المسلموں منسلیم المسلموں نے ملسان ہی سچا مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے یہ متفق علیہ بخاری مسلم کے حدیث ہے ان باتوں پر انہوں نے اپنے پہلے خطبے کا اختتام فرمایا دوسرے خطبے میں درود و سلام اور اللہ رب الامن کے حمد و صنع کے بعد فرمایا کہ ہمارے بی نے جو چوتھی وصیت فرمائی ہوئی تھی وہ احب الناس ماں تو حب الرم سکتک جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی چیزیں دوسروں کے لیے پسند کرو پکے اور سچے مسلمان بن جاؤ گے کیونکہ اسلام حقیقی یہی ہے کہ انسان کے اندر کا جذبہ ہونا چاہیے دوسروں کا انسان خیال رکھے جو انسان بھرائی اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی دوسروں کے لیے پسند کرے اسی لیے اللہ کرب العالمین نے انصار کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا وہی اسرون علام حسین و لوکا کہ صاحب کے ایسے ہیں جو دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں اور سب سے بڑی موافق اور سب سے بڑی بھائی چارہ پوری تاریخ کے اندر جو کی گئی ہے وہ انصار اور مہاجرین کے اندر تھی اور اس کی بنیاد دین تھا اس کی بنیاد اسلام تھا ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایک بنیاد اور ایک بلڈنگ کے مانند ہوتا ہے جو جس طریقے سے ایک عمارت ہوتی ہے ایک اینڈ دوسرے اینٹ کو تقویت پہنچاتی ہے اسی طریقے سے مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کے لیے ہوتا ہے اور انسان اپنے آپ کو دوسرے آدمی کی جگہ پر رکھ کر کے دیکھے اور ان کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اور ان کے لیے وہی ناپسند کرے جو اپنے لیے ناپسند کرتا ہے ہمارے بن یزید بن اسد رضی اللہ عنہ سے فرمایا اور توحب الجن کیا تمہیں جنت پسند ہے انہوں نے کہا کہ ہاں ضرور پسند ہے تمہارے انہوں نے ہمارے بین فرمایا احب الیق المسلم ماں تو اپنے مسلمان بھائی کے لیے تم ان چیزوں کو پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو اگر یہ چیز تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی تو تم جنت کے اندر چلے جاؤ گے آج ہمارا حال یہ ہے کہ اپنے لیے ہم تو بھلائی چاہتے ہیں لیکن اپنے پڑوسیوں کے لیے حتیٰ کہ اپنے بھائیوں کے لیے اپنے رشتہ داروں کے لیے اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے انسان یہ چاہتا ہے ان کے ساتھ حسد کرتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ وہ پریشانی میں رہیں مصیبت میں رہیں انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے ہو خوش ہوتا ہے نا عبلہ یہ مومن کی پہچان نہیں ہے مومن کی پہچان یہ ہے اگر کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچے اسے اپنی تکلیف سمجھے اور اس کو وہ برا اور اس پر اسے وہ گرا گزرے اور اس طریقے اس کو تکلیف ہو اور اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ یہ اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے پسند کرے جو پانچویں وصیت پرمان نبی نے اپنی بات کا اخت فرمایا اور کیا فرمایا ولادری زیادہ مت ہسو کیونکہ زیادہ ہنسنا دلوں کو مردہ کر دیتا ہے اس حدیث مانوی نے زیادہ حسنے سے منع فرمایا لیکن مسکرانا یہ معمولی ہنسنا یہ شریعت کے اندر بنا نہیں ہے جیسا کہ اللہ قسور صلی اللہ علیہ وسلم خود مسکرا کر کے لوگوں سے ملا کرتے تھے زیادہ ہنسنے سے انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے موت بھول جاتا ہے حساب و کتاب بھول جاتا ہے اور اس کی زندگی جھوٹ سے پر ہو جاتی ہے اللہ کی جو مخلوقات ہیں بندے ہیں ان کی تحقیق کرنا شروع کر دیتا ہے اور انسان کا دل برباد ہو جاتا ہے کیونکہ دل کی بربادی انسان کا مرنا نہیں ہے دل کی بربادی یہ ہے کہ انسان کے دل میں اللہ کا ذکر نہ ہو اللہ کی عظمت نہ ہو قرآن کی تلاوت نہ ہو موت کا احساس نہ ہو اور اس طریقے سے اور دل کا زندہ ہونا یہ ہے کہ انسان دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا خیال رکھے دین پر مل پیرا ہو اور اس طریقے سے مسلمانوں کدم اور احترام کرے ہمارے ویر عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ فرمایا ما عبداللہ بن حارث فرماتے ہیں کہ ما رائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ مبتسمن ہم نے جب بھی اللہ کے سر کو دیکھا مسکراتے ہوئے دیکھا اور اس طریقے سے ہم نبی نے ایک حدیث فرمایا لا تحقیرن نہ المعروف روپیشیا کسی بھی بھلائی کو حقیر نہ جانو ولو ان تل کا احاق بے اگرچہ تمہارا اپنے بھائی کے ساتھ مسکرا کر کے ملنا ہو یہ تمہیں نیکی بہت حقیر یا معمولی نظر آتی ہے لیکن اسے بھی معمولی نہ سمجھو ہر مسلمان بھائی سے مسکراتے ہوئے ملو جری بن عبد اللہ علیہ ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی مجھے دیکھا تو مجھے ہوئے مجھ سے مسکراتے ہوئے ملے اور ہمیشہ آپ نے مجھ سے میرے لیے مسکرایا یہ بخاری کی حدیث ہے تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ مسکرایا کرتے تھے زیادہ ہنسنے سے منع کیا گیا ہے کہ زیادہ ہنسنا انسان کے دل کو مردہ کر دیتا ہے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ حربلین ہمیں ان حدیث کی ہمارے نبی کی مصیحتوں پر اللہ رب الامن ہمیں عمل کرنے کی توفیق نائت فرمائے اس کے بعد اللہ کے سور پر دعود سلام پڑھا اور دعائیں کلمات کے ذریعے سے اپنے خطب خطاب فرمایا میری اللہ تعالیٰ دعا, دعا ہے کہ اللہ ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے اللہ ہمارے دلوں کی صلاح فرمائے اللہ رب الامین ہمیں حدیث کے اوپر سچائی کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق دیامین و محمد و علیہ و صاحب اجمائین و الله اللہ خیب علیکم و اللہ وبرکاتہ